تیسری غلط فہمی یہ تھی کہ میڈیا اس کے ہاتھ میں نہیں میڈیا مخالفین کے ہاتھ میں ہے اس میں یاد رکھیں جس نے یہ غلط فہمی بیان کی ہے اور لکھی ہے میں اس شخص کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو آج تک بن لادن نے ایک مرتبہ بھی نہیں انکار کیا نہیں انکار کیا اس شخص نے کہ جو خون ریزی ہو رہی ہے امت میں یہ درست نہیں ہے ایک مرتبہ بھی نہیں جو خود کچھ حملے ہو رہے ہیں اس وقت اس شخص نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے گیارہ ستمبر کے جو واقع ہو اس نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا یا یہ غلط ہوا ہے یا یہ ظلم ہوا ہے اگرچہ باز میں کہا ہے کہ اس نے انکار کیا ہے ٹھیک ہے اگر، اگرچہ انکار کیا ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن تعید کی ہے اور ان لوگوں کو جو انیس لوگ اس کاروائی میں مرے ہیں ان کا نام لے لے کے ان پر قصیدہ پڑا ہے اور کہ یہ اشوہدا میں سے ہیں تو اس شخص نے کبھی انکار ان چیز کا نہیں کیا اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس چیز سے بری ہوں آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بری ہیں ان چیزوں سے یعنی تعجب کی بات ہے آپ اس شخص کی ایسی حمایت کر رہے ہو جس چیز کو وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں بات یہ ہوتی کہ اگر وہ اس کو گناہ سمجھتا خود اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں اور وہ اس کو پہنچانا سکتا تو الگ بات ہے آپ کیوں باطل کا دفاع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے قیامت کے دن پہلی تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے میڈیا کو چھوڑیں میڈیا کی بات نہیں کرتے اگرچہ دنیا کا اج حصہ بن چکی ہے میڈیا کو ایک طرف رکھیں ذرا ہمارے معتبر علماء کا قول کیا کافی نہیں ہے میڈیا کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے میرے بھائی میڈیا میں حق بھی ہے باطل بھی ہے سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے جہاں پر آپ الگ الگ نہیں کر سکتے لیکن علماء کی بات میں ابھی بھی آپ کو شک ہے علما کی بات میں کوئی شک ہے انہیں واضح بات بیان کی لے کہ آپ نے اس علماء کی بات کو جھٹلایا ہے اس لیے میڈیا کا آپ کو سہارا لینا پڑا اور میڈیا کا سہارا آپ نے لیا اور آپ گر گئے اس لیے آپ کے ساتھ میڈیا نظر آتا ہے آپ کو آپ علماء کی رجوع کرتے تو ہم بات واضح تھی میڈیا کی طرف جانا ہی کیوں ہے شروع سے ضرورت ہی نہیں ہم تو نہیں جاتے میڈیا کی طرف جو بات بلاد میڈیا میں آتے ہم اس کو دیکھتے نہیں پرواہی نہیں کرتے اس کو کیوں سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو معتبر علما نے کیا اتنے اقوال جو میں نے بیان کیے ہیں تقریباً سات آٹھ سلف صارفین میں سے تابعین اب ان سے چھ دن تیوے تک میں نے بیان کی ہے ان کے اقوال کے قابل اعتبار نہیں ہیں اور ان معتبر علماء کا نام لے لے کے میں نے حوالے بیان کر کر کے یہ بات بیان کی کیا یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر کیا رہتا ہے پھر آپ لوگوں کو سلفی کیوں کہتے ہو اگر سلف صارفین کا راستہ کو نہیں اپنانا چاہتے ہو سلفی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو تم نمبر تین ٹھیک اس کے پاس میڈیا نہیں ہے اور نہ ہی میڈیا نے اس کا ساتھ دیا ہے لیکن میری یہ گزارش ہے کیا اس کے اپنا اس شخص کے اپنے نیٹ پہ آپ دیکھیں ویب سائٹ پہ مختلف اوقات میں مختلف اس شخص کے فتح آئے ہیں اور بار بار آئے ہیں ایک مرتبہ شخص نے چیزوں کا انکار نہیں کیا میڈیا کے خلاف ہے نا ٹھیک میڈیا کو چھوڑیں آپ نیٹ پہ جو کچھ ہوتا ہے سچ بھی ہے جھوٹ میڈیا کی طرف لیکن القاعدہ تنظیم کے اپنے ویب سائٹ پہ بار بار مختلف اوقات میں ان کے فتحوں کے اقوال بیان ہوتے ہیں ایک مرتبہ انکار نہ انہوں نے کیا نہ ان کے ہم نے والوں نے کیا بلکہ جو اس سے ثابت ہے آپ کہتے ہیں کہ ویڈیوز کے ہاتھ میں نہیں ہے جو اس سے ثابت ہے کہ جب ریاض میں پہلا بم بلاسٹ ہوا تھا اس شخص نے یہ اعلان کیا تھا کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے یہ بلاسٹ کیا میں بھی شہید ہو جاتا یہ بات اخباروں میں یہ تو بات بالکل واضح ہے اعلان کیا تھا اس شخص نے کاش میں بھی اس بلاسٹ میں شامل ہوتا میں بھی شہید ہو جاتا